نظ وحیم السلۃ وسلم والسلام کا رسول اللہ علی بیا حبیب اللہ وسلم علی قیا نبی اللہ علیحب قیا نور اللّہ جم الجوام لسیوتی حدیث نمبر سات ہزار سات سو پچاس سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان اللہ عز وجل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے ٹورسٹ فرشتے ہیں جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو جب ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعائیں پر آمین کہتے ہیں آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر ہو جاتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے جو مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ میں نے درود پاک کی فضیلت آپ کو عرض کی رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول بہت پیارا رسالہ ہے قسم میں کھانے کی عادت تو بہت لوگوں کو ہوتی سچی جھوٹی بل لگے رہتے لیکن اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی قسم کی تعریف کیا ہے قسم کی قسمیں کیا ہیں سب سے پہلی جھوٹی قسم کس نے کھائی قسم کا کفارہ کیا ہے کفارہ کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے بہت پیارے پیارے مدنی پھول امیر علیہ سنت نے اس مختصر رسالے میں جمع فرمائے اور جو خوش نصیب اس رسالے کو پڑھے امیر علیہ سنت نے ان کے لیے دعا بھی دی ہے یارب جو رسالہ قسم کے بارے میں مدنی پھول گیارہ گیارہ سترہ تک پورا پڑھ لے اسے جھوٹی قسمیں کھانے کے گناہ سے محفوظ رکھ آمین النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس درود پاک کی فضیلت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے بھی آتے ہیں اور مل کر وہ بھی درود پڑھتے ہیں الا حضرت کے خلیفات مداح الحبیب جمیل الرحمن رضوی آپ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں مومنوں نو پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر موم نو پڑتے نہیں کیوں اپنے آ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد ماہ رضا جاری وساری ہے اعلی حضرت کو اللہ تعالی نے بہت صلاحیتیں عطا فرمائیں بہت علم عطا فرمایا بہت اچھے اخلاق عطا فرمائے آپ کی طبیعت بہت اچھی تھی اور آپ والدین کے معاملے میں بھی بہت اچھے تھے والد صاحب کا جب انتقال ہوا آپ کے والد صاحب بھی مفتی تھے اور اعلی حضرت نے جو بنیادی علم جو سیکھا اپنے والد سے اور اپنے دادا سے سیکھا عام طور پر گھر میں بچے باپ کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ سکھانا کیا ہے وہ تو بات تک نہیں مانتے مگر اعلی حضرت کے والد بڑے باعمل مفتی تھے اور دادا بھی بہت بڑے مفتی تھے اور اعلی حضرت بھی بڑے سعادت مند تھے والد سے سیکھا کرتے تھے تو بہرحال والد صاحب نے جب انتقال فرمایا تو اب جتنی بھی جائیداد تھی اس کے مالک اعلی حضرت تھے مگر آپ والدہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ ہاں مفتی اسلام ہیں اور اس کے باوجود آپ کو دینی کتابیں خریدنی ہوتی یا معمولی سی بی رقم کی ضرورت ہوتی تو ماں کی خدمت میں ریکویسٹ کرتے تھے درخواست کرتے تھے اپنی ضرورت پیش کرتے اگر والدہ اجازت دیتی تو آپ کتابیں منگواتے بعض ہوتے ہیں بڑے صادت مند اپنی تنخواہ جو ہے اپنی جو سیلری ہے وہ ماں کے ہاتھ میں دیتے اور پھر ماں سے کہتے ہیں کہ امی میری یہ ضرورت اتنے مجھے دے بعض ایسے ہوتے ہیں لفٹ ہی نہیں کراتے جو کچھ ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں موج کرتے ہیں ماں باپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں تو ایسے لوگ بدنسیم ہیں جو ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے آلہ حضرت بہت سعادت مند تھے اور ماں باپ کا بہت ادب اور احترام کرنے والے تھے اعلی حضرت کے بڑے شہزادے ان کا نام ہے حامد رضا خان یہ ان کا لقب ہے حجت الاسلام بالخصوص عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے اور مفتی اسلام بڑے بامل یہ بچپن میں اعلی حضرت ان کو پڑھائے کرتے تھے یہ کم سن تھے چھوٹے تھے اور آپ پڑھا رہے تھے پہلے آپ پچھلا سبق سنتے تھے پھر اگلا سبق دیتے تھے اب پچھلا سبق سنا اپنے شہزادے سے تو یاد نہیں تھا تو کچھ اعلی حضرت نے کچھ جھڑکا کچھ سزا دی معمولی سزا کوئی دی جس کی شریعت نے اجازت دی اب آپ کی والدہ ماجدہ دیکھ رہی تھی بچے کی دادی وہ دیکھ رہی تھی کہ اعلی حضرت سزا دے رہے ہیں میرے پوتے کو تو آپ فوراً جلال میں آئیں اور اعلی حضرت کی کمر پر وہ ایک دو ہاتھ مارے میرے حامد کو مارتے ہو اب اعلی حضرت کا رپلائی کیا تھا مفتی اسلام بہت بڑی شخصیت اعلی حضرت مگر ماں کے سامنے کیسے ہیں اللہ اکبر اعلی حضرت فوراً جھک کر کھڑے ہو گئے پتہ کیا فرمانے لگے اماں اور ماریے اماں اور ماریے جب تک آپ کا غصہ نہ ہو ماری غصہ آپ کا ختم نہ ہو ماریے اللہ اکبر تو اعلی حضرت سر جھکا کر کھڑے رہے یہاں تک کہ والدہ خود ہی واپس تشریف لے گئے اور پھر جب بعد میں اس واقعے کا اعلی حضرت کی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا ذکر کرتی تو رونے لگ جاتی وہ پتہ کیا کہتی تھی کہتی تھی میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے میں نے اپنے ایسے فرما بردار بیٹے کو مارا افسوس میں نے ایسا کیوں کیا ایسے تھے میرے اکا اعلی حضرت کیا شان اعلی حضرت کی اعلی حضرت کے خلیفہ مداح الحبیب جمیل الرحمن رضبی آپ نے شان ال حضرت میں جو منقبت لکھی ہے آپ اس میں لکھتے ہیں آب روئے موم رضا خاں حضرت الضرت کادری سے پاک سے نسبت رکھنے والے شاہ رسول آپ کے مرشد کا نام ہے اور آپ پٹھان ہیں برادری کے لحاظ سے آپ کے آب و اجداد نے کندھار افغانستان سے ہجرت کی تھی تو آپ کے خلیفہ اور آپ کے مرید جمیل الرحمان رضبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو مومنوں کی ہیں آبرو ہے آبرو احمد رضا خان قادری رہنما مدر ذاقا کا دری ہے عرب کے مدینے کے جو علماء اور مفتیان اسلام ہیں وہ ساری دنیا میں مانے جاتے ہیں اعلی حضرت کے خلیفہ اپنی منقوت میں بتا رہے ہیں اور وہ جو ہیں وہ اعلی حضرت کو ماننے والے ہیں جب اعلی حضرت مکے اور مدینہ میں حاضر ہوتے تھے تو علماء بھی آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کرتے تھے اور اسناد کی اجازت لیا کرتے تھے احادیث کی اجازت لیا کرتے تھے آپ سے دینی مسائل میں سیکھا کرتے تھے بات چیت کیا کرتے تھے کیا شان ہے ہمارے آقا اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی آپ ایک بار حج پر روانہ ہوئے تو اس میں آپ نے اپنی امی جان سے کس طرح اجازت کی ترکیب بنائی اس کا بھی واقعہ بہت پیارا ہے اس کی حکایت بھی بہت پیاری ہے چنانچہ مولانا محمد ظفر الدین بہاری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی بہت بڑے مفتی اعلی حضرت کے تو شاگرد ہیں یہ نقل کرتے ہیں کہ میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی جن کا نام تھا مولانا محمد رضا خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور اعلی حضرت کے شہزادے حامد رضا خان اور اعلی حضرت کے بچوں کی امی یہ حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئیں تو اعلی حضرت ان کو اگلے شہر تک پہنچانے گئے اور اس وقت اعلی حضرت کا ارادہ سفر حج کا نہیں تھا کیونکہ پہلے آفرض حج ادا کر چکے تھے چند قدم چھوڑنے کے لیے جانا تھا اپنے شہزادے کو بچوں کی امی کو اور اپنے بھائی کو تو اعلی حضرت کو اپنا ناتیہ کلام یاد آ گیا آشی رسول ہے نا ع شکر سلناتے پڑھتے ہیں سنتے ہیں الحمدللہ گزرے جس راہ سے وہ سی کو مدینہ یاد آ گیا اور آلہ حضرت بے چین ہو گئے پھر اٹھا ولولہ مغیلان عرب پھر کھچا دامنے دل سوئے اب اعلی حضرت نے قصد کیا کہ بار رسالت میں میں نے حاضری دینی اب والدہ کی اجازت لینی تھی یہاں یہ یاد رکھیے کہ فرض حج کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری نہیں ہے ہاں نفل حج کریں تو ماں باپ کی اجازت لیں ضروری ہے تو اعلیٰ حضرت اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور کس طرح حاضر ہوئے آپ پہنچے اور والدہ ماجدہ چادر اوڑے آرام فرما رہی تھیں تو اعلی حضرت نے مفتی اسلام نے چودہویں صدی کے مجدد نے اپنی امی کے قدموں پر سر رکھ دیا تو والدہ ماجدہ گھبرا کر اٹھ بیٹھیں فرمایا کیا بات ہے عرض کی مجھے حج کی اجازت دے دیجئے تو امی جان نے فرمایا خدا حافظ تو اعلی حضرت اسی وقت الٹے پاؤں جو نا باہر تشریف لے آئے اور فورن وہ اسٹیشن پہنچے تو جب آپ کی حج سے واپسی ہوئی تو اس وقت پتا چلا کہ اعلی حضرت ابھی اسٹیشن پر نہیں پہنچے تھے تو امی نے کہا تھا کہ انہیں بلاؤ میں نے اجازت دیتی مگر اعلی حضرت تو سفر شروع کر چکے تھے اور چلے گئے تھے مگر اعلی حضرت کی گھر کے اندر گھر کے افراد میں کیسی پوزیشن تھی آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ پر کتنی مہربان تھیں اس سے اندازہ لگائیے کہ اعلی حضرت نے گھر سے رخصت ہوتے وقت جس برتن میں وضو کیا تھا اعلی حضرت کی امی نے واپس آنے تک اعلی حضرت کے وضو کا پانی پھینکنے نہ دیا اعلی حضرت کی امی بھی اعلی حضرت سے متاثر اور اتنی محبت کرتی تھیں سبحان اللہ فیض ذات اعلی حضرت میں اور ملفظات اعلیٰ حضرت وہ کتاب ہے کہ جس سے آپ کے شہزادے مصطفی رضا خان جو کہ مفتی اعظم ہند بہت بڑے مفتی بہت بڑے عاشق رسول ہیں انہوں نے مرتب کیا اعلی حضرت دے کے دے والی صاحب جو ہیں رجب کے مہینے میں خواب میں جلوہ گر ہوئے اور اعلی حضرت سے فرمایا احمد رضا رمضان میں تمہیں بیماری ہوگی اور زیادہ ہوگی روزانہ چھوڑنا اعلی حضرت فرماتے احمد اللہ جب سے روزے فرض ہوئے نہ کبھی سفر میں چھوڑے نہ مرض کی حالت میں روزہ چھوڑا رمضان آیا بیمار ہوا بہت بیمار ہوا مگر الحمدللہ روزے نہ چھوڑے آپ نے روزے نہیں چھوڑے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب دور کے رشتے تھے دور کے رشتے میں چچا ہوتے تھے اور زمینوں کا کام گاؤں میں وہی کرتے تھے ایک مرتبہ والی صاحب زندگی میں ان سے ناراض ہو گئے فرمایا اب ان سے گاؤں کا کام نہ کروائیں فرماتے کے بعد میں مجھے فرصت نہیں ہوئی گاؤں کے کام پر کوئی قابل اعتماد شخص درکار تھا اور تھے وہ قابل اعتماد مگر چونکہ والی صاحب نے منع کیا تھا تو اب میں پریشان تھا ہیں قابل اعتماد رکھنا ان کو ہے مگر والی صاحب نے منع کیا فرماتے ہیں کہ ایک روز وشال کے بعد والی صاحب خواب میں تشریف لائے اور خواب میں انہی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر میرے ہاتھ میں دے دیا تو فرماتے میں سمجھ گیا کہ والی صاحب نے مجھے اجازت دے دی کہ ان سے کام آپ لے لیں اعلی حضرت اپنے ماں باپ کا اتنا احترام کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعلی حضرت کے صدقے میں ماں باپ کا ادب و احترام کرنا نصیب فرمائے آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے زمانے میں آپ کو کیا معلوم تو پہلے آئے نا ماں سے پہلے آیا تجھے زیادہ پتا ہے تو باپ سے پہلے آئے تجھے زیادہ پتا ہے تو یہ بیوقوفوں کی باتیں ہوتی ہیں ایسی نالائک لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اخموں کی باتیں ہوتی ہیں ایسے ماں کو کہتے ہیں تجھے کیا پتا آپ کو کیا معلوم آپ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں والد کو کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں تو, تو, بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ماں باپ کا ادب و احترام کرنا چاہیے یہ ہماری جنت و دوزخ ہے ان کے رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے ان کی ناراضی میں اللہ رسول کی ناراضی تو اعلی حضرت اپنے ماں باپ کو بہت ادب اور بہت زیادہ احترام کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے پارہ اکیس لقمان کی آیت نمبر چودہ میں ارشاد ہوتا ہے انشکرلی ولی والمان میرا اور اپنے ماں باپ کا جس نے اللہ کا شکر ادا کیا لیکن والدین کا شکر ادا نہ کیا تو یاد رکھیے قبول نہیں کیا جائے گا شعب المان حدیث نمبر 7830 ہزار آٹھ سو تیس سیون ایٹ تھری ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ عز و جل کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے ہمارے اکالی سلاد اسلام نے ارشاد فرمایا ترمیزی شریف حدیث نمبر سات سو فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا مندی میں اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ایک شخص بار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ میرے اچھے سلوک کا زیادہ حقدار کون فرمائے تمہاری ماں پھر ارض کی فرمائے تمہاری ماں تیسری بار ارض کی تو یہی فرمائے تمہاری ماں پھر ارض کی فرمائے تیرا باپ پھر کریبی کا زیادہ حق ہے پھر جو اس کے قریبی ہو بخاری شریف حدیث نمبر پانچ, پانچ نو سو اکہتر فائیو نائن سیون باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ کہا گیا اللہ کرے ہم اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنے میں اعلی حضرت کے صدقے میں کامیاب ہو جائیں ماں باپ کا ادب احترام رہتا ہے بیٹا کتنا بڑا عالم بن جائے بیٹا کتنا بڑا افسر بن جائے کتنا شیر شاہ بن جائے کتنا بڑا کہیں کسی مرتبے پر پہنچ جائے ماں باپ کا تو بیٹا ہی ہے نا اس لیے ماں باپ کا ادب احترام کبھی بھی دل سے نہیں نکلنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم